أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ اللہ سورہ کی آیت نمبر پچانوے سے شروع ہوگا ان آیات میں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام بت بنانے والے سامری سے تحقیقات کرتے ہیں اور پھر اس کو سزا سناتے ہیں سامری سے مسا علیہ السلاط والسلام نے پوچھا سامری تمہارا کیا معاملہ ہے تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے تم تو مسلمان بن کر ہمارے ساتھ آئے تھے یہ بچڑا بنانا اور پھر اتنے سارے لوگوں کو اس کی عبادت پر لگا دینا یہ سب کیوں کیا ہے تم نے ہے بسور تو سورو بھی کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح دیکھا ہے کہ جس وقت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے یہ حکم لے کر کہ آپ تور کی پہاڑی پر جائیں اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات کریں تو جبریل علی سلاۃ وسلام جس گوڑے پر سوار تھے وہ گوڑا جہاں اپنا پاؤں رکھتا وہ جگہ سبز ہو جایا کرتی تھی جبریل علیہ اسلام کا گوڑا جہاں پاؤں مارتا وہ جگہ سبز ہو جایا کرتی تھی وہاں سے گھاس نکلتی تھی تو اس سے سامری نے یہ خیال کیا کہ اس میں زندگی ہے زندگی تو اس نے کچھ مٹی اس جگہ سے لے لی اور پھر جب یہ بچڑا تیار ہو گیا تو اس مٹی کو اس نے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا بچھڑے میں ایک قسم کی زندگی پیدا ہو گئی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے فقب تو اثر رسولی جبریل علیہ السلاۃ وسلام کے گوڑے کے قدموں کے نشان میں سے ایک مٹھی مٹی میں نے لے لی تو اور پھر میں نے وہ مٹی بچڑے کے اندر ڈال دی بوت کے اندر وہ قیدالی کا سولولت اور اسی طرح میرے دل کو اچھا لگا یعنی مجھے یہ بات پسند آئی اس لیے میں نے کیا ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام اس کو سزا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاؤ دور ہو جاؤ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے یہ کہتے پھرو گے لامساس مجھے کوئی نہ چھوئے کوئی میرے نزدیک نہ آئے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے زمانے کی سزا ہو اور جس شخص کو یہ سزا دی جاتی ہو لوگ اس کے پاس بھی نہ جاتے اور وہ خود بھی کسی کے پاس نہ آتا ہو اسی طرح جنگلوں میں پہاڑوں میں ویرانوں میں گم پھر کر بخ بس ختم ہو جاتا ہو اور دوسری بات یہاں پر علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ موسا علیہ السلط والسلام کا معجزہ تھا جب انہوں نے اسے یہ سزا دی اس کے بعد اس کے جسم میں ایک قسم کی بجلی سی پیدا ہو گئی جو بھی اسے پکڑتا وہ بیمار ہو جاتا اور جس کو بھی یہ ہاتھ لگاتا وہ بھی بیمار ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے بھاگتے ہیں نا پھر وہ بھی لوگوں سے بھاگتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو مارتے ہیں پھر کہ تم نے فلان کو بیمار کیا پکڑ کے اور اس کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہوتا ہے تو اس لیے وہ لوگوں سے انسانوں سے دور بھاگتا تھا اور جنگلوں میں مارے مارے پھر پھر کر وہ مر گیاخلفا اور اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ایک وعدہ ہے عذاب کا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی یعنی آخرت میں تمہارے لیے ایک اور سزا بھی ہے جو ضرور تمہیں دی جائے گی یہ تو دنیا کی سزا ہے وند اور الا الا ہی کل تعلیفہ اور اس وقت جو نقد سزا ہے وہ یہ ہے کہ جس بت کو تم نے اپنا خدا سمجھا تھا اس کے سامنے تم پوجا پاٹ کر رہے تھے اور اس کی عبادت میں مصروف تھے اس کی طرف ذرا دیکھو اس کی کتنی طاقت ہے لن ہو ہم یقیناً اسے جلا ڈالیں گے ثم لنن سفن ہو فلفا پھر اس کی راکھ کو ہم دریا میں بکھیر دیں گے دریا میں ہم اس کی راکھ کو اڑا دیں گے انما اللہ الہ اللہ اللہ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں وہ سنکھ اللہ علم اور وہ ایسا معبود ہے جس کے علم میں ہر چیز موجود ہے پوری دنیا اور جہان کی تمام معلومات اس کے علم میں موجود ہے یہ سورہ تہ کی آیت نمبر پچانوے سے اٹھانوے تک کا مختصر سا ترجمہ ہے اب یہاں پر ایک دو باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سامری نے جبریل علیہ السلام کو کیسے پہچانا جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے گزرا ہے کہ سامری کو اس کی ماں نے ایک غار میں رکھ دیا تھا اور جبریلا سلام ہر روز آ کر اس کے کھانے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے یاد ہے تو اس لیے جب اس نے جبریلا علیہ سلاد وسلام کو یا تو دریا سے پار ہوتے ہوئے دیکھا یا موسا علیہ السلاط وسلام کو کوہ تور آنے کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ نہیں پہچان سکتے تھے لیکن یہ تو ہر روز دیکھتا تھا نا ان کو چنانچہ دیکھتے ہی وہ انہیں پہچان گیا دوسری بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلط والسلام کے گوڑے کے ٹاپوں سے جو نشان پیدا ہوتا اور وہ سرسبد ہو جاتا تھا یہ اس نے دیکھا ہے اور اس سے اس نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اس میں زندگی ہے چنانچہ اس بت کے اندر اس نے یہ مٹی ڈال دی تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو بت تھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا واقعی اس کے اندر زندگی آگئی تھی اور یہ بھی گوشت اور ہڈیوں والا ایک مکمل بچڑا بن گیا تھا بالکل صحیح اصلی گائے کی طرح اس کے اندر زندگی آ گئی تھی تیسری بات یہاں پر یہ لامساس والی بات ہے کہ مجھے کوئی نچ ہوئے کوئی میرے نزدیک نہ آئے تو یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ سزا تھی آدمی کو دور کرنے کے لیے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں معجزہ ہو مسئلہ اصلاۃ وسلام کا کہ انہوں نے جب اس کو یہ کہہ دیا لا لامساس یہ کہتے ہوئے تم دنیا میں زندگی گزارو گے سامری کے جسم میں ایک ایسی بات پیدا ہوئی کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا وہ بھی بیمار ہو جاتا اور جس کو وہ ہاتھ لگاتا وہ بھی بیمار ہو جاتا چنانچہ سامری کی بقیہ زندگی جنگلوں میں پہاڑوں میں ویرانوں میں گزر گئی اور وہیں پر وہ مر گیا آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو بچڑا تھا یہ تو سونے چاندی سے بنایا گیا ہے اور سونے چاندی کو تو جب جلایا جاتا ہے تو وہ راکھ میں نہیں بدلتا بلکہ پگھل جاتا ہے یہ جو سونے چاندی اور لوہا وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو آپ جلائیں گے تو یہ پگل کا پانی بن جاتا ہے یہ تو راک نہیں بنتا تو یہاں پر یہ کیسے کہا گیا ہے کہ ہم اسے جلا دیں گے اور بعد میں اس کی راک کو جو ہے سمندر میں دریا میں بہا دیں گے جواب اس کا یہ ہے جیسے ابھی بات بیان کی گئی کہ یہ بچڑا جو کہ سونے چاندی سے بنایا گیا تھا اس میں اللہ کی قدرت سے زندگی آ گئی تھی اور پھر وہ بالکل ایک اصلی گائے کے بچڑے کی طرح بن گیا تھا یعنی گوشت ہڈی سب کچھ اس میں موجود تھی بالکل اصلی گائے کی طرح تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر اسے جلا دیا گیا گوشت تو جل کر راک ہو جاتا ہے نا اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معجزہ ہو سکتا ہے مساعل سلاۃ والسلام کا کہ سونا چاندی تو عام حالات میں پگھلتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ مٹی میں بدل گیا اور راکھ میں بدل گیا اور پھر اسے انہوں نے سمندر میں پھینک دیا یہاں پر ایک اور بات یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ سونے چاندی سے جو کہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اس کو توڑ کر فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا تھا نا جواب اس کا یہ ہے اس بچڑے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اب اگر اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو لوگ پھر اس کے ٹکڑوں کو سنبھال کر اس کی عبادتیں کریں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو جل کر راکھ بن گیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے عقیدے کی اصلاح کے خاطر اس سونے چاندی کو جو کے بہت زیادہ مقدار میں تھا سب کو انہوں نے جلا دیا اور رخ کر دیا جیسے کہ ہمارے پیغمبر علیہ نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی وعدہ لیا تھا کہ مکے کے کافروں کے خلاف جنگ کریں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلی ان کا بدلہ لیں گے اس درخت کا ذکر قرآن کریم میں ہے تحت شجارا یعنی پیغمبر علیہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ان سے صحابہ کرام سے بیت لے رہے تھے وہ درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا لوگ کیا کرتے تھے اس درخت کے نیچے آ کر کوئی ٹہنی توڑ رہا ہے کوئی پتے چبا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے لوگ اس میں برکت ہے برکت ہے یہ کام شروع ہو گیا درخت کو مبارک بنا دیا اور لوگ اس کی عزت و تعظیم کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی صرف اس کی عزت کر رہے ہیں کل جو آئیں گے وہ اس کی عبادت بھی کریں گے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر جلا دیا یہ جو شرک کے نشانات ہوتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اس کو بالکل جلا کر ختم کر دینا چاہیے جیسے آج کل یہ قبروں پر اور مزاروں پر لوگ ہر قسم کے قیمتی قیمتی کپڑوں کو پردہ بنا کر اور دوسری چیزیں بنا کر لٹکا دیتے ہیں حالانکہ زندہ لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں مل رہے اور مردے کے لیے خبر میں خوبصورت خوبصورت قالین اور پردے لگے ہوئے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے یہ پردے لے کر انہیں استعمال کرنا چاہیے نہیں بلکہ ان پردوں کو اور ان قیمتی چیزوں کو لے کر جلا دینا چاہیے بات سمجھ میں رہی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس طرح کی چیزوں کی محبت بالکل ختم ہو جائے ورنہ اگر یہاں سونے کے ٹکڑے کیے جاتے اور سونے کے ٹکڑوں کی حفاظت کی جاتی تو آج شاید ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا یہ دیکھو کہ یہ سامری کے اس بت کی باقیات ہیں اور نشانات ہیں اور اس کی ٹکڑے ہیں پھر لوگ اس کی بھی عبادت کرتے اس لیے مسئلہ سلاۃ والسلام نے والم اس بت کو بالکل جلا ڈالا حتیٰ کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بیکار چیز ہے کوئی قدرت طاقت اس کے پاس نہیں ہے تو لوگوں کو عبرت حاصل ہوئی اور وہ توحید کی طرف واپس آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اخیر میں اور مسا علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو پھر نصیحت کی انما اللہ حکم اللہ اللہ الا اللہ تمہارا حقیقی رب وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا رب اور خدا نہیں ہے وسع کل شئی علمہ اور اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اس لئے اسی رب کی عبادت کرو اسی اللہ کی عبادت کرو وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ انت إِلَهَ إِلَّا أ